بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے تبارک الذي بیده الملک وهو على كل شيء قدیر نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی السب کو میں ترافی خلطر فروحلامی جس نے طے بر طے سات آسمان بنائے تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے تم دفاع پھر پلٹ کر دیکھو کہیں تمہیں کوئی خلل نظر آتا ہے بار بار نگاہ دوڑاؤ تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی وَلَقَدْ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ہم نے تمہارے قریب کے آسمان کو عظیم شان چراغوں سے آراستہ کیا ہے اور انہیں شیاتین کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا ہے ان شیطانوں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے مہیا کر رکھی ہے عَذَابُ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے فیح سنی شہ پوں پوں تک دی ازمین پل مجھ سل فزن تو المتی ندی بول ان ل جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کی ہولناک آواز سنیں گے اور وہ جوش کھا رہی ہوگی شدت غزب سے پھٹی جاتی ہوگی ہر بار جب کوئی امبوہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے کارندے ان لوگوں سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ جواب دیں گے ہاں خبردار کرنے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے تم بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو و کن افسائی فو پل افسائی اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے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 یقیناً ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر و جہی اندو اللہ مومن خالق اللہ کو بیر تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے اللہ کے لیے یکساں ہے وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ باریک بی اور باخبر ہے هو وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابے کر رکھا ہے چلو اس کی چھاتی پر اور کھاؤ خدا کا رزق اسی کے حضور تمہیں دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تمہیں زمین میں دھسا دے اور یکا یک یہ زمین چکولی کھانے لگے ام تم ہاس حاصبا فستعلمون كيف دی کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ وہ جو آسمان میں ہے تم پر پٹراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہوتی ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِنْ فَكَيْفَ كَانَ <نَكِيرٌ> ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھپلا چکے ہیں پھر دیکھ لو کہ میری گرفت کیسی سخت تھی پو پہ سوبیم سروی کل یا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے رہمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو وہی ہر چیز کا نگہ بان ہے سورو کم ان انون فیو بتاؤ آخر وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ام من هذا الذي ان رزقه بل لجو فی منہ یا پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں من بھلا سوچو جو شخص منہ اور چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا وہ جو سر اٹھائے سیدھا ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو قُل هو انشأكم وجعل لكم السمع والأبصار ما ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو اللی تم فل اور ان سے کہو اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے تم سواد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 کہ یہی ہے وہ چیز جس کے لیے تم تقاضے کر رہے تھے ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے اسی پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ شری گمراہی میں پڑا ہوا کون ہے ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر تمہارے کنو کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کی بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے گا